بسم اللہ الرحمن اللہم صلی علی محمد آل محمد سبق نمبر طالبان طلاب صلاسۃ طالبات اربعة طلاب اربع طالبات خمسة طلاب خمس طالبات ستتو ستتو یہ جو اوپر رائٹ کا نشان لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے موافق ہوں گے مطابق ہوں گے عدد اور مادوت دیکھیے جو کراس کا نشان لگا ہوا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹ یعنی مادود اگر مدکر ہے تو عدد معانس مادود معانس ہے تو عدد مدکر گیارہ اور بارہ احدہ اشرا طالباً احدا اشرت عہدہ اشرت طالب اور اسنت اس کا قاعدہ یہ ہے کہ عدد محدود دونوں ایک جیسے ہوں گے معدود اگر معاونس ہے تو عدد بھی معانس معدود اگر مذکر ہے تو عدد بھی مذکر اور عدد میں جو دو حصے ہوتے ہیں دونوں کے دونوں معاونس ہی استعمال ہوں گے معاونس کے ساتھ اور مذکر ہی استعمال ہوں گے مذکر کے ساتھ آگے تیرہ سے لے کر آگے تک تیرہ سے لے کے کہہ لیجیے وہ نائنٹی نائن تک اور بالکل اس سے آگے تک کیا ہے اس میں یہ ہے کہ کراس اور رائٹ right. کیا مطلب کہ پہلا جو ہے تیرہ سے لے کے آگے تک عدد کے ظاہر دو حصے ہوں گے مثلا سلاحثت اشارہ الگ ہے اشراء الگ ہے عدد کا جو پہلا حصہ ہے وہ ماد کے الٹ ہوگا فراس کا مطلب اور دوسرا حصہ جو ہے وہ اس کے مطابق ہوگا مادھد کے مطابق ہوگا مذکر کے ساتھ مذکر معانس کے ساتھ منس مثلاً اشرا طالبن فلاح اشرت طالب پہلا الٹ ہے دوسرا اس جیسا ہے مثلاً تا یہ طالباً کے برعکس ہے اور اشارہ یہ مدکر ہے طالباً کے ساتھ ہے طالباً کے مطابق ہے اسی طرح چلتے جائیے پھر آگے جا کے تیس سے شروع ہوتے ہیں سلاسونہ طالبا سلاسونا طالبتن وغیرہ پھر آگے اسی طرح تخیر تک یہ نمبر ایک لکھا ہوا ہے اللہ داد واحد وسنان علا وفق الماد یہ آگے تشریح ہے واحد اور اسنان یہ دونوں عدد جو ہیں یہ مادود کے مطابق ہوں گے الاداد من الآدادثلاً الاشر تین سے لے کے دس تک الکس محدود یہ محدود کے برعکس ہوں گے الدا دعانی دونوں ادر احد اشراء اور اسنا اشارہ الجس عن الا وفق المحدود اس کے دونوں جز جو ہیں محدود کے مطابق ہوں گے من العداد المنسلاثت عاشرہ الاطساشرہ 13 سے لے کے انیس تک پہلا جز جو ہے وہ محدود کے برعکس ہوگا اور دوسرا جزو اس کے مطابق ہوگا احواظ المحدودی محدود کے حالات من الشرا تو لا بن جمع مجرور گیارہ سے لے کے نائنٹی نائن تک طالبان یعنی مفرد منصوب سو سے لے کے ایک ہزار طالب علم تک مفرت مجرور واحد مجرور مجرو اللہ